کیا ہمیں کیا پیر کیا فقیر نہیں سارے کے سارے مبتلا ہیں اللہ تعلق کے ہکامات کو توڑ کر فائدہ ہو رہا ہے ایک بار بات کی آئے دیکھنا آشائی پانو یاد حکومت فکرا کیسے آ جی ویت مخ رہتا ولہ حکمت خیرن کا سیدھا تمہارے ازک کرو اللہ دیکھو شیطان تو تمہیں ڈرائے گا تن دستی کا ڈروا دے گا تک دستی کا خوف دلائے گا تمہیں امام محمد سور ہو تو میں ہے تو حکم دے گا تمہیں کھینچے گا یہ برائی کی طرف اور وہ کی طرف کھینچے گا اور کھینچے گا فقر کا ڈراوا دلا کر کہ اس شریف حکم کو پورا کرے گا یہ تن دستی ہو جائے گی اس کو پورا کرے گا یہ تن دستی ہو جائے گی دکان پر جھوٹ نہیں بلو گے دکان چلے گی کی کیسے تو فقر کے خوف سے نیکی سے ہٹا کر پھر اس فجور کی دعوت دیتا ہے شیطان فقر کے خوف سے نیکی سے ہٹا کر پھر اس فجور کی دعوت دیتا ہے اور سارے کے سارے اس کی اس مار سے اس, اس سے مار کھاتے ہیں ہندوستان میں ایک بچہ گیا مندر میں تو مندر میں پنڈت نے پندت میں گائے کی کفات بیان کی گائے ہماری گو ماتا ہے یہ ہماری دیوتا ہے یہ ہمیں دودھ دیتی ہے یہ ہماری ماں ہے یہ ہے وہ بڑی تاریخ اس نے بیان کی, کی, کی. تو وہ بچہ آ کر دکان پر بیٹھ گیا اس میں باہر سے گائے آئی گائے اسے چنے کی بوری میں منہ ڈالا تو بچہ سبھی مندر سے باتیں سن کر آئے ہوا تھا بڑا خوش ہو گیا کہ ہماری گاؤں ماتا آ ہمارا خدا آ گیا میں دکان کو اس نے جو تو توتر کیا یعنی پاک کیا متبرک کیا اور پھر جی ہم پر بڑا احسان کیا کہ اس کے چنے کی بوری میں اس نے منہ ڈالا پھر اس میں باپ آ باپ نے جو گائے کو پکڑ کر باہر نکالا اور آ, بوری کو ٹھیک کیا اب بیٹھے کو حیرت ہوئی کہ وہ گاؤں ماتا وہ ہماری خدا جس کی وجہ سے خدا تو ہوا جو سارے ہمارے کاموں کو چلا رہا ہے سارے بارے کاموں کو چلا رہے ایک چلا تو اس نے لینے کے لیے اندر آئی تھی تھوڑے سینڈ اسی کو والا صاحب نے نہیں دیا باہر نکال دیا تو آیا وہ مندر والی بات ٹھیک ہے کہ دکان والی بات تھی تو اس باپ سے کہا کہ وہ پڈر صاحب تو یہ کہہ رہا ہے مندر میں نے کہا بیٹا وہ باتیں مندر کے اندر ہی ہوتی ہیں دا خبر دا, دا کے تھا یہ باتیں مندر کے اندر کی ہوتی ہیں تو اس کی مندر کے باہر اور دنیا ہے مندر کے اندر کی اور دنیا ہے فکرا رسول الفاشا یہ تندرستی کا خوف دلا کر انڈسٹری سے ڈرا کر انسان کو نیکی سے ہٹا کر برائی پر ڈالتا ہے اور کہ واللہ وزیر مقصد و فضلہ اس کے مقابلے و اللہ تمہارے و تعالی جو ہے اس کا وعدہ تمہارے پاس مقصد کا ہے اور فضل کا ہے اللہ واسن علی مل تعالیٰ بہت واسن بہت وسیلم والا ہے لہذا اس کے اپنے اتنے وسیلم کی روشنی میں یہ اصول تمہارے تمہیں دیا ہے کہ شیطان کے ڈر میں آ کر تقویٰ کو چھوڑ کر کسی کو حجور مبلا ہو،, ہو کر اپنی زندگی بنانے کا اگر سوچو گے تو اس کے مقابلے میں اللہ تبارک یہ ترتیب دی ہوئی ہے اور اللہ کو مقصد فضلہ شہید پر عمل کرتے ہوئے نیکی اختیار کرتے ہوئے تمہارا تمہارے لیے برکتوں کا فضل کا تمہارا سات وادہ کیا ہوا ہے اور یہ اللہ تبارک وسیع علم کی روشنی میں کیا ہوا ہے شاہ اللہ تعالیٰ جس کو حکمت دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں حکمت دیتا ہے ہماری اوترا حکمت دا، او خیر جس کو حکمت ملی اس کو خیر کثیر ملے گی حکمت کیا ہے اس حصول کو سمجھنا کہ زندگی بنتے ایسے ہے زندگی ایسے نہیں بنتی ہے شیطان کے ڈراوے میں آ کر تقبہ کو ترک کر کے پھر اس کے میں مبتلا ہو کر زندگی بنانے کی ترجیح کو آدمی لے رہا اس سے زندگی نہیں بنتی ہے زندگی اللہ تعالیٰ کے وسیع علم کی روشنی بنتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وسیلم کو بتا رہا ہے کہ میں یہ تکلّہ اللہ جو تقوی اختیار کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ تنگی سے نکالے گا کہ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کے حالات بنیں گے وہ یارغوں کو میں انہیں حضر سے لایا اس کو وہاں سے دے گا اس کو وہ کمان بھی نہیں ہوگا ہم اللہ ہے جو بھروسہ کر لے اللہ تھا وہ حضو اس کے لیے کافی ہے کہ خطرات میں پریشانیوں میں نکلنے کے حالات اور فراخ روزی اس کا تو اللہ نے وعدہ کیا تخبہ کے ساتھ کیا ہوئے معاف کریں نمازیں ہم پڑھتے ہیں روزے ہم رکھتے ہیں حج ہم کرتے ہیں عمروں کے لیے ہم جاتے ہیں لیکن یقین ہمارا کمزور ہے وہ تو اللہ کے غیر صحیح حالات بننا زندگی بننے کو ہم اپنے قلب میں لیے ہوئے ہیں غیر اللہ سے زندگی بننے کے بعد کو لیے ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کیے ہوئے ہیں اور جس آدمی کا کل بلکہ یہ حال ہو اس کے امال اداتوں ہیں قبول نہیں یہ کئی عدیتیں ایسی آئی ہوئی ہیں جس میں فرمایا ہوا ہے کہ اس طرح کے آدمی کا فر واجب کو یہ امول قبول نہیں ہے ان اللہ مرکم انت المانات اللہ تبارا تو میں حکم دیتا ہے اس بات کا کہ مانتے ہیں اپنے ہہل کے حوالے کریں جو آدمی جس چیز کا اہل ہے اس کا حق ہے تو اس کو وہ چیز دی جائے اگر میں نے نہیں دی تو میں نے میرٹ کے خلاف فیصلہ کیا تفسیر مودی جب صاحب دیکھا ہوا ہے کہ جو آدمی مانو کیل کے حوالے نہ کرتا ہو اس کا فرض واجب کو عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں اس طرح کئی حادیث ہیں, ہیں جس میں شخصیات کو بیان کیا گیا ہے اور پھر کہا گیا ہے کہ اس کا فرض واجب عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے ادا ہے قبول نہیں اور ساری جگہوں پر یہ بات نکلتی ہے کہ فساد اس کے قلب میں ہے فساد اس کی یقین میں ہے جس کی وجہ سے اس کا یہ حاصل ہو رہا ہے تو لے میرے بھائی جب تو یہاں آئے تو اس بات کو لے کر آ کے اب اس کے بعد تو زاط الجلال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی زل کے ساتھ وابستہ ہونا ہے اور کام کا بننا بگڑنا وہیں سے سمجھنا ہے ٹھیک ہے ہونا نہ ہونا وہیں سے سمجھنا ہے. اور اللہ تبار کے دربار سے تقوا کے راستے سے لینا ہے تقوا کا دامن نہیں چھوڑنا اکمال کو نہیں توڑنا مفاد کو چھوڑنا ہے حکم کو نہیں چھوڑنا ہے حکم کو, ہے، حکم کو مفاد کو لیں حکم کو توڑے وہ تو برس کر رہا ہے اور رہی تھا منتخب لا ہوا ہوا کیا تم نے نہیں کا حال بھی دیکھا جس طرح اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنایا خواہش نفس کا پربل کر رہا ہے اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال رہا ہے تو ایسے خواہش سب کوئی تو خدا بنا لیا اب یہ اس بار کی توقع رکھتا ہے کہ اللہ تبارک لانے کی مدد میرے ساتھ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے محلے میں ایک ڈاکٹر صاحب ہوتا تھا اس کی گھر والی کو کینسر ہوا اس کے لیے پیڑھی میں بزرگ ہیں دو بھائی ان کو پاس کے پاس دم کے لیے بھیجا دم ان کا ہے بالکل تیر بہادر جس طرح گولی آپ مارے <تصفح> یہ آدمی دم کر کے آتا تھا اثر نہیں ہوتا تھا تم نے پہلے سے کیا آٹھ ڈیوین نکالو گھر سے نکالی تصویریں پھر میں نے اس نے کہا کہ برفار آپ کے کمرے میں تصویر ضرور ہے تو وہ جب میں آیا ڈاکٹر کا نام ہے ڈاکٹر کا کیا نام ہے اعظم خان کا جو بیٹا تھا آلمگیر سے اسلم اسلام سے پوچھو کسی ہو جائے خیبر میڈیکل کالج میں فیزولوجی ڈپارٹمنٹ میں پوچھتے کسی کو جا کر جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ جو کف صرف تھی اس پر تصویر تھی کہ وہ تصویر میں نے کمرے سے ہٹائی دم کی تاثیر شروع ہو کہ دم کی تاثیر تو بلائک رحمت کے ساتھ آتی ہے اور ملائکہ رحمت تصویروں کی جگہ پر آتے نہیں ہیں تو جب ملائک رحمت نہ ہے تو رحمت کیسے آیا میرے اس آدمی کو بڑی رہتی ہے ہمیں بھی بڑی رہتی تو اللہ تبارک و تعالی سے تخوا کے راستے سے لینا ہے احکامات کو پورا کر کے لینا ہے ہمارے احکامات کو توڑ کر اور خواہشات نفس کے پیچھے چلتے ہوئے اللہ کی مدد نہیں ہوتی خواہشات کو چھوڑ کر احکامات کو لیتے بھی تب اللہ کی مدد آتی ہے تو آج کے دور کا جو فتنہ ہے اس میں بڑے فتنے میں سے ایک فتنہ کلب کا فاسد یقین سے بڑا ہوا ہونا کلب کا فاسد یقین سے بڑا ہوا ہونا تو پہلی بات کو درست کرنا ہے آج کے خیال تک آج کا بیان جو عقائد پر کریں گے عقائد میں یقین پر باقی عقائد کی تفصیل آپ ابھی نہیں سمجھ سکیں گے آخری دن سمجھ سکیں گے آخر جن کو یہ جی لمبیا کر گئے تو پھر انشاءاللہ اور بات چیت ضروری ہو جائے گی کیونکہ سب سے پہلے پہ سب سے زیادہ عقائد کے عقائد کے فتنوں میں علماء لمبا گرفتار ہیں عقائد کے فتنوں کا شکار جو ہے وہ یہ ہوئے ہوئے ہیں آدمی بیچارے کو تو اس کا ہوتا نہیں ہے اس کو بیچارے کو پتا بھی نہیں آدمی, آدمی کو عامی آدمی کے موٹے موٹے عقائد ہیں اس کے بعد پھر جو ہے تو امال ہیں یہ بنیادی بات کہ آدمی کا یقین غیر اللہ سے ہٹے اللہ کی زاد پر آئے مفاد سے ہٹے حکم پر آئے یہ تو اچھا ضروری بات ہے فرض حکمات ہم سے ٹوٹتے ہیں مفاد کو لینے کے لیے تو ہم اللہ کو مانتے ہیں کہ حکمفاد کو مانتے ہیں ہم نے خدا اللہ کو مانا ہے کہ ہم نے خدا مفاد کو مانا ہے سوچنے کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہو تو وہ کیسے ہو یہ باپ اس ترتیب کو ہی نہیں لے رہے ترتیب بھر بھی نہیں رہے ہیں اس لیے دین کا نام لینے والے دن پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے یہ جب گڑبڑ کرتے ہیں تو پھر بہت نقصان ہو بہت بٹائی ان کو بہت نقصان ہو میرا تجربہ ہے نا کہ ہمارے جو دینی رخ کے لوگ ہوتے ہیں آئے اپنی مشکلات بیان کریں کرنا شروع کر دیں تو ان مشکلات میں ایک درجے کی مشکلات کا ہمارا تجربہ ہے کہ پر اندازہ ہو جاتا ہے کہ آدمی سودی کاروبار میں ملوث ہے دوسرا جب بولنے لگا تو اس کے بارے میں ہمارا تجربہ ہے کہ آدمی دل آزاری میں ملوث ہے دوسرے لگ میں تو سوجی قرضہ لیا ہوا ہے کہ میں بس یہ جی وہ بینک سے لون لیا ہوا ہے نا پرافٹ کہ تھوڑا سا مارک اپن لیا ہوا ہے اور یہ آپ حیران ہمارا تجربہ ہے آپ حیران رہیں گے کہ جو قرآن کرنپاک کی آیت میں آتا ہے م... یا کھڑا ہوگا بڑوزے کی عمت یہ تحبت ہوئی شیتانوں میں مس کو آئے تو سو پڑا ہے کوئی نہیں ما رخبت کو ملنا سود والا آدمی جو ہے پر روز قیامت سے کھڑا ہوگا وہ جن چمٹا ہوا ہو پاگل کھڑا ہوگا باقاعدہ کئی خاندانوں والے میرے پاس آئے ہیں کہ ان کے خاندانوں میں لوگوں کو دماغی امراض ان کے گھروں میں آئی ہیں سودی یہ سودی گھر میں داخل کرنے کے بعد پیسہ اور فاضر الحر میں اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کہ جنگ سے ڈروی اللہ تعالیٰ کے لائیں جنگ سے ڈرو یہ جب ہمارے جدید مولوی صاحبان نے فتو کر دیا نا بینکوں کے لیے اور میں اسلامی بنکاری شروع کی تو جو اس بنکاری میں کرتا تھا اسی پر ہاتھ سے آتے تھے ٹھیک کرتا آپ سے, آت سے جو کرتا تھا اسی پر ہاتھ چاہتے آتا یعنی یار اللہ روحانی طور سے تو یہ ٹھیک نہیں ہے اپنی فتح والوں نے کیسے ٹھیک کر دیے کیا وہ معاملہ ایسا ہی ہو رہا ہے جیسے سودھی معاملہ ہوتا تھا لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے ہماری کیا ایسی بڑا آدمی ہم کیا بولیں اب اس کے اہل لوگ ہی بولیں ان کو دور کرنے کے لیے تو مولا سلیم اللہ خان صاحب نے سب کو کہا جدید مولو صحمان کو کہ آپ نے جو فتوی کیے ہیں سب کو لے کر آپ میرے پاس آئے اور میں سب جو ہے مفتیوں کو جمع کروں گا کو جمع کروں ان کو مطمئن کریں اور اگر مطمئن کر سکے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم اس کے خلاف فتویٰ دیں گے کراچی میں جمع کیا کرتا اور بعض اور آخر جو انہوں نے فتوا دیا اس پر فتوا دیا سکتا. تو یہ جتنا انہوں نے کیا تھا وہ درست نہیں ہوا ہے ان ظالموں یہ ظالم علماء کو دھوکہ دیتے ہیں ان سے فیصلہ کرا کے کرتے اپنی مرضی پانچ دن میں میں مل ہے جنوبی افریقہ میں ہمارے ہے ڈاکٹر اس کا جنوبی افریقہ کے زیوبندی بریلوی ایل عدی سارے مشکلیں آئے آئیں تو ڈاکٹر صاحب سے مشورہ لیا سکتے کیا نا اس کو فوراً خبر پڑوں کہتے ہیں ایک خاندان کا پر ہاتھ سے آنا شروع ہوئے ہاتھی بل کیا ڈاکٹر صاحب آتے ہوئے گاڑی میں پانچ گاڑیاں شادی پر جا رہی چار گاڑیاں گزری ہیں ان کی گاڑی جب آئی ہے تھوڑا سا گیٹ کھلا تھا اس کا پچڑی کا پیر کی پچڑی کا گاڑی آگے آئی ہے اور ریل آئی ہے نے گاڑی کو مارا ہے اور یہ جو اگلا بڑا شیشہ ہوتا ہے اس سے آگے انجن ہوتا ہے نا انجن کیسے کو ریل اڑا کر لے گئی اور شیشا انجن اور پیچھے آدمی محفوظ رہ گیا تو عیسائی آ کر دیکھتے تھے تو شیشے کو دیکھتے تھے گاڑی کے حادثے کو دیکھتے تھے عظم صحیح سالم دیکھتے تھے اور تو شیشے پر لکھے اللہ محمد رسول تو کہہ رہے تھے اس تحریر میں کچھ جادو ہے منظم کا نہیں برکت ہے نہیں تو آپ کہہ سکتے دیر سب میجک ان دس رائٹنگ اس تحریر میں کچھ جادو ہے جس سے آگے کسی چیز تباہ ہو گئی ہے پچھلے کسی صحیح سالم کی گاڑیوں کی تباہی دوسری گاڑیوں نے لی اس کو چلا کر لے جا رہا ہے انجن گیا تو رک گیا آپ لوگ کہتے ہیں انجن سیز ہو گیا انجن جام ہو گیا رک گیا تو ان کے جو مسئلے نکالا ڈاکٹر خان صاحب کو رابطہ کرو جی ڈاکٹر خان صاحب کو رابطہ کیا تو ڈاکٹر خان صاحب مہینے علاقے کے مہینے کے لیے بھی جائے کرتا ہے کہ وہی سب کر دیا کرتا ہے تو ایک چونکہ خاص دوست اس کے بڑے ایسے تھے بڑا نئے خاندان اور ایسے حالات ہوتے بھی نئے لوگوں کے ساتھ نئے خاندان کہتے میں چلا گیا تو میں نے ان کے حالات وغیرہ دیکھے تو ان نے مکان نیا خریدا ہوا تھا تو مجھے خیال رکھنا کہ مکان کتنے پیسے تو ان کے پاس نہیں تھے ہاں آپ کیا پوچھے جاتے ہیں جی جی افطار صاحب کیا, جاتے ہیں؟ کیا پوچھنا چاہتے کیا پوچھنا چاہتے ہیں مسئلہ حل کریں سر جیسا کریں مریض پر حرکت کرتا ہے تو مجھے پڑا اثر آتا ہے اس کا جی تکلیف مجھے ہوتی ہے کیا بات کر رہے ہیں جی؟ کہا نے مکان کیسے خریدا ہے انہوں نے کہا جی ہم نے تو بینک سے لون لیا ہے اس پر مکان خریدنا تو ہو اس نے کہا دیکھا جی ہمارا جس سلسلے کے ساتھ حلق ہے وہ ہمیں بتایا کرتے ہیں کہ سوزی کا آم جب ہو جائے تو پہلے مال پر آتی ہے مصیبت روز سے آدمی نہ سمجھا پھر جان پر آتی ہے خود سے نہ سمجھا پھر ایمان پر آتی ہے اس نے سمجھا پھر ایمان پر آتی ہے. ہے تو آپ کے مال پر اس سوز کے مصیبتیں آنا شروع ہو گئی ہیں تو اب آپ خود فیصلہ کریں انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے جا کر اپنے سارے ساتھے بیچ کر سوزی قبضہ ادا کیا بینک پارے ہوئے بال سالے میں ٹھہر چلیں نصیفہ یادو کہتے بیان کر دیں آپ کے سامنے کہتے دوسرے ڈاکٹر صاحب کا فون جی میں نے نرس کو تھپڑ مارا تھا اس سے مجھ پر کیس کیا ہوا ہے وہاں پر انسانی بھوک کی بڑی پاسداری ہوتی ہے تو اب مجھ پر وہ فیصلہ میرے خلاف فیصلہ ہونے والا ہے میں کیا کروں میں نے بڑی درخواستیں کی اس نفس کو بڑا کہنا سننا کیا ہے لیکن اس نے نہیں مانا ہے کہتے میں نے کہا کہ میں فلاں میں آ رہا ہوں آپ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں آ رہا ہوں لیکن بارہ فلاح دن تم مسئلہ کرو گے کہ دودھ کی بوتلیں اور ڈبل روٹیاں روٹی وہاں بتنی ڈبل روٹیاں دودھ کی بوتلیں لے کر فلانے چوک میں کھڑے ہو کر جتنے کالے بھوکے وہاں سے گزر رہے ہوں اور وہاں پر ہوں سب میں تقسیم کر دو اور پھر آپ کا مسئلہ حل کریں کیونکہ وہ آدمی نے دودھ لیا ڈبل روٹیاں لیں ان سے تقسیم کی ڈاکٹر خان صاحب پہنچا جی انہوں نے کہا چلو اس درد کے گھر چلتے ہیں گھر چلے گئے اس کی والدہ صاحب اسے ملے باپ تو وہاں ہوتا نہیں ہے لوگوں ماں بارہ لوگ اس کی ماں سے میرے ماں سے کہا دیکھیں جی یہ تو ایک ادارے میں کام کر رہے ہیں اور یہ تو ایک طرح کے بہن بھائی ہیں جی اب اس کو ذرا سایا اس کو تھپڑ مار دیا تھا اور اب وہ آدمی پشمان ہے نہ شرمندہ ہے معافی مانگتا ہے اور یہ اس کو معاف کر دے کہ اس کو ختم کر دے تو اس کی ماں نے کہا تو بڑی ٹھیک بات کہہ رہے ہیں <تصح> اب تو ٹھیک بات کہہ رہا ہے چلو بیٹھی جا کر معاف کر کے آ جاؤ تو بس یہ حل کرنے کے لیے ہمارے ڈاکٹر صاحب وہاں کا جو ہے نا یہ دوبندی ہے سب سب میں وہ مشہور ہوا ہوا ہے خیر عروج یہ تھی کہ میرے بھائی سب سے پہلی بات اس کو سمجھنا ہے کہ کرنا نہ کرنا ہونا نہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ کے فقط اپنے ذات جلال کے اپنے ہاتھ میں ہے اس کے اختیار کسی کو اللہ نے نہیں دیا ہوا ہے فرشتوں کو اس کا اختیار نہیں دیا ہے امبیال اسلام کا اختیار نہیں دیا ہے اوریا اللہ کو اس کا اختیار نہیں دیا ہے امریلا ہی ہے ظہور اسباب سے ہے ظہور اسباب زائری سے ہے اسباب ظاہریہ سے اللہ کے فیصلے کا ظہور ہوتا ہے اور اسباب روانیہ پر اس و مدار ہیں اسباب روحانیہ کیا ہے اسباب روحانیہ امال ہیں ٹھیک ہے نا جی اسباب روحانیا امال ہیں دارو مدار اس پر ہیں ٹھیک ہے نا دار و مدار اس پر ہے اور ظہور اسباب ظاہری ہے کہ آپ کے اسباب ظاہری کے بڑے دھورو وہ موج اور قرامت کی شکل میں ہوتا ہے جو بہت کم ورنہ عام طور سے اسباب ظاہریے کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے ہاں آزمائش اس میں ہے کہ آپ اسباب کو ہلال طریقے سے اختیار کرتے ہیں یا حرام طریقے سے اختیار کرتے ہیں ٹھیک ہے نا بات یہ ہے کہ آپ اسباب کو حلال طریقے سے اختیار کرتے ہیں یا حرام طریقے سے اختیار کرتے ہیں آزمائش اس میں اللہ پاک دیکھتا ہے اس بات کو کہ یہ لینے کے لیے اسباب ظاہر میں حرام طریقے خود میں پڑتے رہے ہیں علاوہ تصاویر پھر طلب دیکھو کوئی آدمی مرتا نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ اپنی روزی مکمل نہ کر لے لہذا اللہ سے ڈرو اور روزی کے طلب میں اچھا طریقہ اختیار کرو روزی تو نہیں لے رہا روزی تجھے دکان نہیں دے رہی ہے روزی تجھے کھیت نہیں دے رہا ہے روزی تجھے ملازمت نہیں دے رہی ہے تنہا تجسر نہیں دے رہا ہے یہ تو سب اللہ کر رہا ہے تو لایا تھی طلب کا جی کیا طریقہ کیوں نہیں اختیار کرتا اس بار جو سواب ہوتا ہے یاخرت بنے روزی مقدر کی تو بل کر رہے گی وہ بل کر رہے گی امتحان اور ازبائش ہے اور اس کے اختیار میں ہے اس اسباب کو اختیار کرتا ہے اور آدمی سمجھ رہا ہے اس کو اوشواس ہے اس باب غلط اسباب کو اختیار کرتا ہے حرامہ صاحب اس باب اختیار کرتا ہے تو باب بتائیں جی اس کے ساتھ اللہ تخبار صاحب کی کیا مدد ہو تو مار ہم اس نقطے پر کھائے ہوئے ہیں اس نقتے پر اپنے مار کھائی ہے اس جگہ جمتے نہیں ہیں ایک جگہ پھسل جاتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور جو پھسلا آدمی یقین کے مقام پر اللہ تعالی کی عبادت ہٹ گئی اس اللہ تعالی کی عبادت کے دابتے ہیں رابطوں کے بغیر نہیں آتی کرنا اللہ نے زائر اخبار ہے سے رابطہ اور ضابطہ اس کے لیے اعمال روحانیہ ہیں ایک دنیا یاد دلائیں نا کہ جزاول امال کی تعلیم پوری ایک تعلیم کریں اس کی اور تعلیم رحمد اللہ لکھا ہے کہ امال کے تر کرنے میں جو میں نے غور خوص کیا تو مجھے بھی یہ بات سمجھ آئی کہ لوگوں کا یہ خیال ہے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آخرت جو ہے وہ تو کہیں نامال پر بنے گی اور دنیا جو ہے وہ تو مال دولت روپے پیسے پر اور کرسی پر بنے گی تو اس, کے اس کتاب میں وہ آیات اور وہ حادث اور بزرگوں کے وہ واقعات جمع کیے جو اس بات کو ثابت کریں کہ اس دنیا کے حالات کا اچھا برا ہونا ہے یہ بھی بڑا راست امال کے ساتھ ہے اس کا تعلق بھی امال کے ساتھ اور اس دور میں مطلع نے اس کو نصاح میں شامل فرمایا تھا اگرچہ صاحب سال گزار کے آیا ہے ایک دن میں تعلیم نہیں کی اس میں تعلیم کی تعلیم کیے کبھی جماعت میں سے نہیں کیا تو ضرورت سے کیا ہے وہ تصول نصاب میں شامل کیے تھے وہ سیاسی شامل کرنا تو نہیں تھا کہ ان کو بنانا چاہتے تھے وہ ایک بہت بڑی مارفت ہے جو حکمت امین چاہ ہم حکمت خیرت کثیرہ ہے وہ جسے اللہ چاہتا ہے حکمت دیتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ کی حکمت دی اس کو خیر کثیر حکمت کیا ہے اس بات کا فهم کہ زندگی اللہ بناتا ہے زندگی امال سے بنتی ہے اس کے عقیقی اس کے اسباب عقیقی اسباب روحانی اس کے یہ امال ہے اور اس بات ظاہر یا اس کے دنیا کی چیزیں ہیں اس سے ضائع ہوتی ہے ٹھیک ہے نا وہ خطاشے کا ہم کیے ہوئے ہیں ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ہمارے ایک طالب علم سے میڈیکل کالج کے ڈاکٹر سرفراز صاحب مرحوم وفات پا کے اللہ مقصد فرمائے یہ ان دنوں میں ہماری تبدیل کے امیروں پر ہٹاتی ہوں میرے پاس آیا مذاکرات کرنے کے لیے کچھ پتا ہے تجھے امتحان ہو رہا ہے کلم کھلا نقل ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں میں نے کہ بھائی کھلا میں کھلا نقل ہو رہی ہے تب بھی آپ نقل نہ کریں اسے پھر اور اپنے مضمون کے لیے بنیادیں بنائی اور بعض کی اور دلائل دی اس نے کہا دیکھیں کہ ہم ہمارے نمبر کم آئیں گے ہم کچھ لے جائیں گے ہمیں نوکری نہیں ملیں گی یہ ہوگا وہ ہوگا اور سارا فساد پھیل گیا سارے لوگ نقل کر رہے ہیں بیچ میں چند آدمی نہیں کر رہے ہیں تو یہ کیا ہوگا خیر میں نے کہا میں بہت چیزیں دلائل دی میں نے پر خدا اگر سارے لوگ گوں کھانا شروع کر دیں تو کیا گوں کھانا جائے تو جائے گا تو اس بار کو اس کو ذرا غصہ آیا تو اس نے جواب نہیں دیا اس نے سب, سب لڑکوں سے کہا جی حضور مڑا نہیں جی حضور چلو چلتے ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں جدید تقاضوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ نئے مولی صاحبان ہیں مفید صحبان جو نہیں کہا کرتے ہیں یہ پرانے لوگ جدید تقاضوں کو سمجھتے نہیں ہیں نہیں, نہیں؟ جس وقت یہاں خان صاحب کی ابھی ان کا سفر فت فتح نہیں آیا ہے تھا میرا خیال تھا کہ میں غزالی مثالے میں لکھوں گا تاریخ اور اس میں کھاؤں کروں گا اور اس میں سات سب ساتھ سب ساتھیوں سب سے اس بات کی درخواست کروں گا کہ جو کچھ بھی کر لیں ہم نے اسی پرانی بات کو پر چمٹائے رہنا ہے اور ہم ایسی عمر کو پہنچ گئے نہ نا نئی باتوں کو سمجھتے ہیں نہ اس کو کرنے میں کیا ہے میں آج پرانی باتوں پر یہ دھیان دیں گے انشاءاللہ کیا بات ورت کر رہے تھے نقل والے ہاں اور بدل جی حالات کوئی نہیں سمجھ رہا ہے دوسرے چلا گیا ماشاء اللہ میر صاحب اپنے ساتھ نقل لے کر گیا کہتے ہیں میں بیٹھا میز پر میں نے نقل لکھی اور لکھنا شروع کیا ابا کا جھونکایا اس سے کاغذ کو تھنک دیا دور کہتے پھر میں کیا کارو بلا کر رکھا پھر میں لکھنا شروع کیا پھر اب آ جھونکایا اس سے کاغذ تھنک دیا باقی لوگوں کے کاغذ پڑے گا میرے کاغذ کا وارے پھینک دیا پھر جو ہے میں اٹھا لا کر رکھا اب آگے جھونکا آیا کو دور پھینک دیا آخری بار جب میں اس کو لینے کے لیے گیا تو چاروں دوسرے لوگوں نے کہا امیر صاحب امیر صاحب امیر صاحب تو کہتے ہیں مجھے تو بہت شرمندگی ہوئی مجھے تو بہت شرمندگی میں شکر ہے شرمندگی ہوئی کچھ ایمان باقی تھا تو اگر شرمندگی کچھ ہی بات باقی تو شرمندگی کی شرمندگی بنا نہ ہوتی اس نے برخدار تو ایک یقین کو بال لا ہے اللہ سے ہوتا ہے چیزوں سے نہیں ہوتا ہے یہ صرف بال نہیں ہے یہ میرا بال نہیں ہے بال اور کال نہیں ہے اس کا تو نے عملی ثبوت فراہم کرنا ہے اور عملی ثبوت عمل کے فراہم ہوتا ہے جب منی ثبوت آدمی فراہم کرتا ہے تب اللہ کی مدد آتی ٹھیک ہے ٹھیک تو جمنے کی جگہ ہوتی ہے جب آدمی کہتا ہے کہ میں نہیں تو اللہ تبارک کی تعالیٰ کی سے ہی فیصلہ کرنا ہے تب ہوتا ہے ٹھیک ہے اللہ کی شال کے بعد جو زندگی سے درست کی تو اللہ صرف صرف ابھی بیس ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بچا گاڑیوں میں پھیرایا اجیت تنخواہ کے ساتھ رکھا اسی پوسٹوں پر رکھا اور گاڑی اس کی دور جا رہے تھے ایک ڈاکٹر جاوید تو ابھی زندہ ہے یہ جا رہے تھے کہ انہوں نے ٹانگ کے کسی علاقے میں آگے ان کا دورہ تھا افطار کی افطار کے ساتھ ان کو باہر نکلے گاڑی اگوا گاڑی سمے تگوا ہو گئے انہوں نے رد عمل کیا آدمی نے فائر کیا وہ گولی گلگی سے وسکٹ سے نکل کر چلی گئی وہ گولی سے لے کر بچایا وسکٹ بلگی آدمی بچایا تو کہتے ہمیں آدمی لے گئے دور دراز پہاڑوں میں سردی سخت سردی تھی رمضان کا مہینہ آگ جلا کر جائے تو بچا دیا اور گاڑی کو سڑک پر کھڑا کر کے ایک آدمی کو دور کا ہنکو کے پہلے پر مقرر کر کے چلے گئے کہتے ہیں ان جانے سے پہلے وہ ڈاکٹر جاوید نے سکھا کہ دیکھو جس آدمی کو تم اغوا کر رہے ہو اس کہہ کے کہ ایسے سلسلے میں بیعت کے ساتھ بیٹھ کر سالے کہ, کہ آپ کو بہت تکلیف ہو جائے ہے گی انہوں نے کہا کہ دیر, دیر, دیر, دیر پی جان میں کتنی نہیں آئی کہتے ہم نے کوشش کی کہ آدمی کا ہنکو والا کہتے ہمارے ہم پاس کچھ سیب تھے سیب یا اور نے کہا کہ لذا پشمنی خواہ گنا تو آیا نہیں ہمارے کہتے مشورہ یہ ہوتا کہ جوں آئے ہم اس پر حملہ کریں گے کل ان کو اسے قبضہ کرتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں خیر یہ لوگ جب آئے ان کو یہاں سے مچھر مچھر ہوا انہوں نے ان دونوں کو لا کر سڑک کے کنارے چھوڑ دیا اور گاڑی لے گئے مل رہا شان ہمارے ڈاکٹر سیار صاحب کا کوئی رشتے دار وہاں پر تحصیلدار تھا اس نے کوشش کی گاڑی برامد ہوئی آدمی گرفتار ہوئے چلوں میں گئے برا آلوان جیسے وہ ہمارے ساتھی نے اس کو بات کہی تھی اللہ نے اور واضح کر کے دکھائی کہ تو گاڑی بھی برامد ہوئی یادی بھی چھوٹے اور بےچارے پکڑے بھی گئے جیلوں میں پتہ نہیں پک پانچ سات سال جیلوں میں گزرتے ہیں دیکھے جس وقت آپ نے اپنی زندگی کو کی درست کیا تو اللہ موفے کا ہلاس سے موفے کا نکال کے دکھائے اللہ ایمان و تقبا پر جتنے سخت سخت آلات پھنسو گے اللہ تباہ پر نکلنے کے آلات پیدا فرمائے گا میں مکھرجا اور جو شیطان سے میں ڈراتا ہے کہ نیکی اختیار کرو گے غریب ہو جاؤ گے تقدست ہو جاؤ گے یا اردو کو میں ناج اللہ یا صرف روزی ایمان سے دے گا جہاں سے بارہ بہت ہنمان نہیں ہے تو بھائی حکومت والے سے کہا نا کہ شراب پر پابندی کہ اس کا اتنا ٹیکس آتا ہے وہ ٹیکس جب رک جائے گا تو حکومت کیسے چلائیں گے ٹیکس جب رک جائے گا حکومت کیسے چلائے گی اب بتائیں آپ ان یعنی حکم کو توڑ کر اللہ کو ناراض کر کے فائدہ پیسہ مل رہا ہے اور حکم کو پورا کرنے سے پیسہ چھٹ رہا ہے تو زندگی تو باللہ کیسے سے بنتی ہے نوزلہ اللہ کیسے بنا سکتا ہے کی چیسے کے ساتھ یقین کی ازمائش عمل کے وقت ہے یقین کی آزمائش عمل کے وقت ہے وہاں اگر تقین ازمائش میں ثبوت نہیں فراہم کر سکا تو سمجھ جائے کہ پرچنا فیل, فیل ہو گیا ہے پرچنا فیل ہو گیا ہے آپ اللہ کے ان مددوں کی توقع نہ رکھتے جو ہوا کرتی تھی تو میرے بھائی اس بات کو بولنا ہے سننا ہے اس غور کرنا ہے اور خاص طور سے دھیان میں رہنا ہے اور ہر چیز کے لیے کامیابی کے اغراض ہوتا ہے ہر کسی کے پاس بھی آپ جائیں تو وہ آپ کو اپنا گر بتائے گا کامیابی سے آپ کو کامیابی کا گر بتائے گی ڈاگو کے پاس جائیں تو کہہ کر ہم کلاشن کوپر لے کر پستول لے کر نکلیں گے اور دیکھو اگلے لوگ جو ہوتے ہیں پرمن ہوتے ہیں یہ لڑ نہیں سکتے ہیں بس ذرا مضبوط ہونا پڑے گا آپ وہاں کے نکال کے ذرا ہمت کرنی پڑے گی ہاں جی؟ یہ گر ہم ہمت کرو گے جڑو گے نہیں پیچھے نہیں ہٹو گے اور بس سارا مسئلہ حل ہو جائے گا تو روحانیت کا جو راز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راج پر اعتماد کرنا ہے بھروسہ کرنا ہے محطب, محطب اللہ خسرو جس میں توقع اللہ فوا حسرو جس نے بھروسہ کیا اللہ پر اللہ ہوا ہے پلے کاتو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے تقوا والے اعمال کو اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوتا ہے اور اس بات کی اس بات پر پوری امید رکھنی ہوتی ہے کہ اللہ پاک ایسے اسی پر بنائے اللہ پاک ہلاک تو اسی پر بنائے نہ دھوکے سے بنیں گے نہ جھوٹ سے بنیں گے نہ فریب سے بنیں گے نہ غلط معلنہ کرنے سے بنیں گے نہ غلط آمدنی سے بنیں گے والا تبارت سال نہیں بنانے والا تبارک والا مار کے نتیجے نہ بنانے کروں سنائی نے کام ہے ایسے ترست ترکی میں ایسے علاقے میں گئے کہ وہاں پر لوگوں کو دیکھا مسلے آباد ہیں اور مسلوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تلاوت میں ذکر میں اور سارے بڑی پرسکون پھنسا ہے چاروں طرف خیر کہتے ہم نے دو تین دن کام کیا تو ہمارا خیال ہوا کہ ٹھیک اچھی بات ہے بار ذکر ہو کے مل لگا لیکن ان کے ذریعہ معیشت کیا ہے کہ سارے جب اتنے زیادہ مساجد میں آنے والے ہیں تو یہ کرتے کیا ہے ذریعہ معاش کیا ہے کہتے ہیں ہم نے ان سے پوچھا ان کہ ہیں بڑی بڑی اور کو گاؤں کو بیچ دیتا ہے سارا دن چلتے ہیں شام کو موفی مویشی جمع کر کے لے آتے ہیں امن کا دودھ دہ لیتے ہیں دودھ دہنے کے بعد سے اس کے دہی مکھن پنیر یہ چیزیں بناتے ہیں اس کی اور پھر ایک آدمی جو گاڑی میں ڈال کر جا کر بیٹھ آتا ہے روزی آسان کی م? اس کی للہ تکلیف ہی نہیں دے رہا ہے اتنی آسانی سے اللہ تبارک و نے فرمائی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا تو اللہ تبارک مسالہ ریب سے روزی کے دروازے کھولے گا وہ ایسی برکت ایسی آسانی سے فرمائے گا کیا آپ سوچ نہیں سکیں گے ویب سا بجائے نہیں اپنا بچہ داخل کیا اس لیے قرآن کے لیے ایکڑا سکول میں جو یہاں سے ہے دس کلو پر کتنے کلو پر ہے سات ہے کہ دس دس ہے دس ایک دفعہ گاڑی جاتی تھی پھر آتی تھی بیس کلو میٹر چھٹی ہوئی پھر جاتی تھی جاتی چالیس کلو میٹر چالیس کلو میٹر کتنا خرچہ ہوا ماوازی جی، تیل کا انہیں بتایا کہ چار ہزار روپیہ خرچہ ہوتا تھا میں نے کہا آپ کو تو بڑی تکلیف کرنی پڑی ادھر ہی داخل کرتا ہے تو اچھا ہوتا اور دا ڈاکٹر صاحب جن دنوں یہ بچہ پڑھ رہا تھا اور مجھے اس کو لانا لے جانا پڑتا تھا ہمارے کام ایسے ہوتا تھا کہ ہمیں حیرت ہوتی میں نے کہا آپ نے قرآن کی مصروفیت کی اللہ نے باقی مصروفیتوں سے آپ کو فارغ کیا آسانی فرمائی اس بات پر غور کرنا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ ہماری جو گاڑی ہے وہ چلتی ہے اس یقین سے اس یقین کے بغیر تفصیل کے بغیر آپ ہمارے پاس اگر آج آ رہے ہیں تو آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں آپ کو فائدہ نہیں ہونا ہے ٹھیک ہے نا کیا آپ یوں کہہ کے آئیں گے یہاں پر بھی کچھ گبلے بھی کریں گے آئیں گے یہاں پر جھوٹھی بولا کریں گے آئیں گے یہاں پر دھوکہ دی فریب بھی کیا کریں گے اور اس سے ہمارے حالات بن جائیں گے یہ نہیں ہوتے پکڑائے گی پکڑائے گی اور کمی ہوگی تکلیف ہوگی گاؤں سے ہمارے ایک لے کر آیا بتیجا ہمارا کیس کی مش... بڑا سخی آدمی ہے بڑا سب کے خیرات والا ہے بازداد بھی بہت ہے اور یہ جو ہے تو آ... تکلیفوں میں ہوتا ہے سنا ہے کہ آپ کے پاس بد باہر کی اجازت ہے وہ اجازت دیتے ہیں آپ تین دن ہم یہاں آئیں گے ہمیں اجازت بھی دے دیں تاکہ مسئلے ہلو کہ گھر والے سے ایک بتیجا تھا اور دوسرا برادری کا آدمی تھا تو میں نے کہا آپ آئے یہاں احتکاب کریں کھانا آپ کے میں لایا کروں گا ان کا شہری کا کھانا میں لے کر چلا گھر سے نکلا اور گاڑی کو جو ایسے موڑا گئی جی گاڑی جا کر کھمے سے ٹکرائی احتکاب میں بیٹھے ہوئے میں مجھے کھانا لے کر جا رہا ہوں آتی ہے میں احتکاب ہو جا کے چلے کوئی کہا جی آپ غلط آپ کی جا رہا تو ہوئی لیکن اس کے مسئلے حل نہیں ہوئے ہیں تو ان سے میں نے کہا کہ مرفردار آپ خبر نہ ہو ان کے کاروبار کی بنیاد پر سود ہے انہوں نے کہا جی یہ دو بئی سے گاڑیاں لا کر یہاں بیچنے کا کام کرتا ہے اور دبئی میں اس کا بنوئی بینک کا منیجر ہے سرمایہ اس میں دیا ہوا ہے تو ٹھیک ہوتی ہے کہ آپ اس کا مسئلہ ہمارے ان اناہب سے حل کرنا چاہیں تو حل نہیں ہوگا میں عورتوں کا بیان ہمارا تو بیان کیا ہوا تھا ایک عورت آئی اسے اپنے گھر کے حالات بیان کیے جی اسے ہلاک بیان کی ہے تو اس کی تشخیص میں نے کہا گھر پر کیبل ہے یہ کیبل ہے گھر پر میں نے کہا آپ کو ہمارے دماغ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسلام علیکم جائیں میں نے کہا نہیں نہیں ہم نے تو قرآن مجید سے پڑھنے کے لیے قرآن مجید سیکھنے کے لیے کیبل رکھیے تو میں نے کہا ماشاءاللہ وہ قرآن مجید صرف کیبل میں گیا آج اور کوشش پڑو گے آپ آپ جلائی ہوئی ہے اس پر لکڑی روز رکھ رکھتے رہتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم تو آج جلائی ہوئی ہے لکڑی میں وغیرہ سجائے جائیں گے آپ اپنے وزیروں سب کو بجائے تو میں کیسے بجائے میں خود نہیں بجا رہے ہم کیسے بجائے تو آدمی میں چاہتے ہیں زندگی ہو نفس والی نف کی چاہت والی اور مت دیں ہو صحبہ کرام والی اور سوچتے ہیں بیٹھ ہو کر کہیں جلو جادو کا ڈنڈا ہے کہ ہماری سب کچھ ساری کار کر دیں گیا اس کے باوجود ہمارے لیبر برکتیں شروع جائیں گے یہ تو نہیں ہوتا ہے مزروں سبزی کو لے کر یہاں پر آئیں گے نقصانات پھنسیں گے آپ اور اس کرنا چاہیں گے حل نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نے خود اپنے آپ کو پھانسا ہے چوری ڈاکے کے ساتھ مین روڈ پر کیوں آتے تھے بڑی روڈ چارایات پر کیوں آ رہے تھے انہیں خطروں میں ادھر ادھر گلیوں گزرے پھر پھر نہ پکڑ دی پولیس چاہم پڑا تو پولیس پکڑ دی اس بات کو آپس میں بولیں یہ نند یہاں پر ہیں نا اس کو آپس میں بولیں اس پر غور کریں اور آئندہ کے لیے جو عمل بھی کر رہے ہوں اس میں اس ترتیب کو سامنے رکھ کر کریں اور یہی عراد ہے ہماری سارے سمجھے کی بنیاد یہ راز ہے ٹھیک ہے اور یہ عقیدۂ توحید اور یہ عقیدۂ توکل جو ہے یہ تو فرض واجب کے درجے میں سارے مسلمانوں کے لیے لازمی ہے اتنی توحید تو کہ جو آپ نے اس کو احکامات پر کھڑا کرے ابھی میں یونیورسٹی کی میٹنگ میں گیا تھا نا تو ہماری اجتماعی یہ کی نماز ہوتی تھی اس کو بند کرنا چاہتے تھے یہ دھماکے کا خطرہ ہے تو میں نے کہا کہ سارے بولیں اپنی اپنی رائے کے کریں سارے بولتے رہے کہ اتنا کرو بند کرو مچھلیوں میں کرو یہ ہے وہ ہے تو آخر ایک آدمی نے بولا ذرا ہماری طرح نہ سمجھ آدمی بیچ میں تھا انہوں نے کہا الگ ہے بند ہو ہمارا ایک تقدیر پر یقین ہے کہ موت جب آتی ہے اس کو آگے پیچھے کر نہیں سکتا ہے نہ اس کو بلا نہیں سکتا ہے ایک عمل اس کو کر رہا ہے اب اس طرف سے فارض کے بندوبست کرنے کا اللہ نے حکم دیا سب کو پورے کر لو باقی عمل کرو جسے جانا ہوا چلا جائے گا نا جانا ہوا اللہ اللہ خیر تو لسان بات ہے یہ نے سارا یہودی ہر سال کے حج میں اس طرح کے مسائل کھڑے کرتے ہیں کہ اس عمل کی بنیاد ختم ہو کچھ آوازیں اپنی کوتاوں سے ہوتے ہیں کچھ یہ لوگ جو لوگ جان بوجھ کر کھڑے کرتے ہیں آگ لگنا بگدوڑ ہونا لوگوں کا کچلا جانا ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن ہم لیں تو عمل پر جان دینے کی نیت کی ہوئی ہے تو جان جانے کے خوف سے ہم امل کو کیسے ترک کریں گے یہ بار کا خطرہ ہو کہ ہم جو ہے تو جان چلی جائے گی رد عمل کو ترک کرے وہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے تو عمل پر جان دینے کی نیت کی ہوئی چالا ٹھیک ہے نا پہلے تو بارہ کل کی تودی کا تھا فرمایا کوئی باتیں پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں آپ تک مان پوچھ سکتے ہیں رضان کا وقت ہو رہا ہے دو لگائے تھے آپ بیان میں فرمایا تو ایک سوری معاملے میں مجھے دوسرا بلزاری ہزاری والا باپ ایسا تو نہیں کہا تھا کیا کہا تھا جی کو یاد ہے سوزیا تو لذاری ہے کسی وجہ سے مصیبت آئی ہوئی ہے سود کے وجہ آئی ہوئی ہے لازاری کی وجہ آئی ہوئی ہے ظلم سے آئی ہوئی ہے اللہ تو سیکھ دے گا اس کو چھوڑنے کے ٹھیک ہے آپ فکر نہ کریں جب آدمی کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک چیز کا کوئی فائدہ ہی نہیں دنیا کا فائدہ نہ صحت کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ نہ صاحب ہوتے سے یہاں کے کمشنر بھی رہے ان کا دوسرا بھائی ہوک جلالی تارک جلالی ہمارا ساتھی تھا اس کے گھر میں ڈلیون منصور ڈاک ٹور کے نا چاہتے ڈاک ٹور بچی پس کہ بچے پسماندہ ہو جاتے ہیں تعلیم آگے نہیں نکلتے ہیں تو یہ بڑا نقصان ہوتا ہے تو میڈیا ہے تو اس کا تو پڑ رہا ہے تو اس نے کہا لالا پوزیشن زما اخلی ہو پھیل سا پھیل کے ساتھ بھی ہو پوزیشن کا زمانہ بچی بھی نہیں انتہا کی اخلیف بچی بچا تو پھر اس طرح ہوا کہ وہ اس کے بیٹے دونوں انجینئر کر کے لیکچرر ہو گئے اور لالا کے پاس ہوا بس سی ایس ایڈ کوشچن کرتے کرتے کوشچن کرتے کرتے ڈالا تھا پاتے ڈال دو اپنے تعلقات کو محدود رکھیں شرط ضرور کے علاوہ تلقات میں رکھیں محدود رکھیں شرط اس کے ساتھ تعلقات میں رکھیں اچھا مجبوری ہو اگر اس تو اس کو فرق نہیں کیا جا سکتا تو لہٰذا بات ہے کیجرت ہے جمع چھوڑنا پسند نہیں ہے پھر بھی کیا جان بچانا فرض ہے اس میں ایسا ہے نا کہ اس میں وہ اس ضرورت میں ہوتا ہے جبکہ خطرہ اینی ہو اینی ہو یقینی ہو کہ اس گاہ نماز ہو رہی ہے لیکن چاروں طرف ٹینک کھڑے ہیں اور لوگ دھوکے لے کر کھڑے ہوئے ہیں ایک اینی یقینی ہے ایک احتمال ہے احتمال کا مسئلہ جدا ہوتا ہے این یقین کا مسئلہ جدا ہوتا ہے تو مفتی صاحبان نے تو صرف ملک کی کتابیں ہی لکھی ہوتی ہیں آگے بڑے راز ہوتے ہیں خت پہ ای کا مسئلہ جدا ہے احتمال کا جدا ہے اعتمال پراپت رکھ نہیں کر سکتے اپنا اپنا ایمان یقین کا حال ہے کہ راستے میں اگر شہر بیٹھا ہوا تھا آپ سے راستہ بند کر دیا نہیں چھوڑتا تھا لوگ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے وہ او گئے اور ان اس کا کان پکڑ کر کھینچا اور اس پر منہ مارا تھپڑ اور اسے کہا کہ تجھے اس کے پاڑنے کا حکم اس کو پھاڑنا اور فاڑنے کا حکم نے کیوں راستہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں شہر اٹھا او اور تمہیں میں جائیے بات چلا کے راستہ خالی کر یہی بھی ایک فتوا ہے سا کا فتو ہے اس خبر مانی سکتا ہے ڈاکٹر تارق صاحب کا واقعہ نے گزاری میں لکھوایا تھا نا عشا کی نماز کے بعد آتے ہوئے سب ڈاکو نے حملہ کیا اور اس سے پیسے چھین لیا موبائل چھین لیا اللہ نے اسی وقت پکڑا اسی وقت پکڑے گئے اور ابھی تک اندر ہیں رمدان کی خوشی میں اندر منا رہے ہیں خوشی میں اندر ہی منائیں گے وہ کہتے ہیں محلے کے لوگ کہہ رہے تھے کہ نماز کو نہ جایا کرو خطرات ہو گئے ہیں شاہ کو خاص طور سے شاہ کو کہتے میں نے ہم سے کہا ہم نے تمل پر جان دینے کی نیت کی ہوئی آپ کیا ہے مہوم خطرے سے ہمیں روکتے ہیں بتا دیں اور, جی اور موہوم اور یقینی اور موہوم میں فرق ہے جی. کوئی کام نہیں روکا جی سارے بازار چل رہے ہیں وہاں کسی نے دکھا کے دھماکے ہوتے ہیں ہم دکان کھولنے کو نہیں جاتے ہیں وہ <سطور> اعلیٰ جی؟ مالک ہے جی کیا کریں ہم <سطور> جی, آپ کے سانی میں تو باقی ہوتے ہیں. آپ دکان پر پھر بھی جاتے ہو بس چیز تو کیا کیا کرے تو لبا لے کے آج آجی کے بعد کیا پڑھیں گے جی مقرر ہوئے کس مزدور کو پڑھیں گے تو اس کے روزیات ن کا پڑھتے ہیں جیسے دونوں پڑھے تھے نا ایک پھر وہ پڑھے ان کا حص میں بسی رہے ٹھیک ہے جی ہوگا پانچ بجے نماز ہوتی ہے سو پانچ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں اور تقریبا آدھا گھنٹہ پڑھنا ہوگا آپ کے زمین پڑھنا ہے جی چار کرنا ہے ٹھیک ہے جی تیاری کریں گے نماز